کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیا صرف کس کو کہتے ہیں جس کے اندر دونوں طرف سے جو عوض ہے وہ جن سے سمن کی قبیل سے ہو بئی درہم ہو دینار ہو سونا چاندی کرنسی وغیرہ دونوں طرف سے ہو بئی تو یہ بیاعث صرف کہلاتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے اندر ہی دونوں عوضین پر قبضہ کیا جائے اگر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے ایوز پر قبضہ نہیں کیا مجلس میں یا کسی ایک نے قبضہ نہیں کیا مجلس میں اس ایوز پر تو اس صورت میں یاقت باطل ہو جائے گا اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے ایسی چیز خریدی سمن کے بدلے ایسی چیز خریدی جس کے ساتھ بھائی جن سے سمن میں سے بھی کوئی چیز ملی ہوئی تھی تو خود بخود وہاں کیا آ جائے گی بیائے صرف آ جائے گی تو بیائے صرف کی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا اور بیائے صرف کے اندر شرط تھی کہ وزین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ کیا جائے نیز یہ بھی بتلایا تھا کہ اس قسم کی بیا میں ضروری ہے کہ وہ چیز جسے آپ خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ جن سے سمن میں سے کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو جو آپ اس سمن دے رہے ہیں اگر وہ اسی کی جنس میں سے ہیں تو اس سمن سے زائد ہونے چاہیے جو اس چیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سمجھ میں آئی بات بھائی مثلاً وہ تلوار آپ خرید رہے تھے اس کے ساتھ پچاس درہم کی چاندی ملی ہوئی تھی تو اب اور فرید بھی اس کو اسی چاندی کے عوض میں رہے درہم دے رہے ہیں تو آپ کے درہم اس چاندی سے زیادہ ہونے چاہیے جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تلوار کے ساتھ اگر اس کے برابر ہوئے آپ کے سامان یا اس سے کم ہوئے تو پھر بے جائز نہیں کیونکہ صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی ربا لازم آئے گا بھائی اس کے بعد ایک مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے سونے یا چاندی کا مثلا چاندی کا کسی سے پیالہ خریدا اور پھر اس نے پورے, سمن اسی مجلس میں پورے سمن مجلس میں ادا نہ کیے پورے سمن مجلس میں ادا نہ کیے تو اس صورت کے اندر جتنے سمن ادا نہیں کیے اتنے کے اندر باعث صرف باطل ہو جائے گی کیونکہ مجلس کے اندر پر قبضہ نہیں پایا گیا چنانچہ کچھ بے صرف صحیح ہوئی کچھ پہ قبضہ نہیں پایا گیا وہ باطل ہو گئی تو گویا کچھ پیالے میں بے ہوئی کچھ میں نہیں ہوئی تو پیالہ بائیں اور مشتری کے درمیان مشترک ہو گیا مشترک ہو گیا اور اسی میں پھر ایک اور مسئلہ پڑا تھا کہ کسی نے مثلاً کسی سے یہ پیالہ خریدا اور اس پیالے کا پھر پیالہ خریدا اور پورے سمن ادا کر دیے اب یہ مالک بن چکا ہے پیالے کا لیکن پھر کوئی اور مستحق نکل آیا اس نے کہا بھائی یہ تو نس سے پیالہ تو میرا ہے بھائی زید نے کیسے آپ کو فروخت کر دیا تو اب لینے والے کو اختیار ہے چاہے تو چاہے تو کیا کر لے چاہے تو اس کے حصے کے جو سمن بنتے ہیں وہ بائے سے واپس لے لے جو مستحق کے حصے کے پیسے بنتے ہیں وہ کیا کر لے بائیں سے واپس لے لے تو اس حصے کو اس نے آدھے حصے کو گویا آدھے کے سامن دے کر خرید لیا اور آدھا مستحق کا ہوا تو دونوں اس میں کیا ہو گئے شریک تو شریک کرنے کا بھی اس کو اختیار اور واپس کرنے کا بھی اختیار ہے بھائی کیونکہ ان میں شرکت عائد ہے بھائی اور دونوں مسلوں میں ایک فرق یہ تھا کہ پہلے کے اندر شرکت کا سبب مشتری خود بنا تھا لہذا وہاں اس کو اختیار نہیں تھا اس نے خود پورے سمجھ نہیں دیے تو شرکت آ گئے اور یہاں پر شرکت کا سبب مشتری نہیں بنا لہذا اب یہاں پر اس کو کیا کیا جائے گا تو وہاں پر عیب اس کی اپنی وجہ سے آ رہا تھا تو گویا کہ وہ اس پر راضی تھا وہ خود اس کا سبب بنا اور یہاں پر وہ عیب آیا تو اب اختیار دے دیں گے جی. اس کے بعد کچھ وہ صورتیں بی کی پڑی تھیں جہاں پر مولانا جہاں پر دو صورتیں دو وجہ بنتی تھیں آخد کے اندر ایک صورت کے اندر ایک صورت پر محمول کریں تو آقد فاسد ہوتا تھا دوسری صورت پر آقد کو محمول کریں تو آقد صحیح ہو جاتا تھا اور میں نے بتلایا تو کرام ہے کہ اللہ کی کوشش ہوتی ہے کہ آقد کو جس قدر اس کو صحیح کیا جا سکے اس کو صحیح کرتے ہیں بھائی تو لہذا اب اگر ایک بیگ کے اندر دو وجہے ہیں ایک وجہ ہے فساد کی ایک وجہ ہے صحیح ہونے کی تو کس پر محمول کیا جائے گا صحیح ہونے کی وجہ پر صحت کی صورت پر محمول کیا جائے گا اس کو بھائی جی اس کے بعد فلو سے نافقا یہ جو رائج پیسے ہیں ان کے بارے میں مسئلہ پڑا تھا کہ ان کے ذریعے کسی چیز کو خریدنا جائز ہے اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے متعین نہ کیا جائے پھر بھی بے صحیح ہے بھائی بے صحیح ہے بھائی متعین کیوں نہیں کرتے یہ تو اصل کے اندر سمن نہیں ہے ان کو تو تاجروں نے قرار دیا کہتے ہیں بھئی تاجروں نے لوگوں نے جب اس کو سمن قرار دے دیا تو اس کو ہم نے حکم بھی کون سا دے دیا سمن والا ہی حکم اس کا آ جائے گا اور سمن آفت کے اندر آپ نے پڑھا تھا متعین نہیں ہوتے تو یہاں اگر ان کو متعین کر بھی دے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ میں آیا مثلاً بھائی میرے پاس پیسے پڑے ہوئے روپے پڑے ہوئے ایک ہزار روپیہ میں نے سامنے رکھا اور آپ سے کیا کہا اس ہزار روپے کے بدلے میں آپ سے آپ کی یہ گھڑی خریدتا ہوں ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا اب دیکھو پیسے سامنے پڑے ہیں میں نے اشارہ بھی کر دیا لیکن پھر بھی تائین کے اندر کوئی فائدہ نہیں تائین کے اندر فائدہ تب تھا کہ یہ ہزار اگر ضائع ہو جاتے تو عقد بھی کیا ہونا چاہیے تھا آقد کو بھی ختم ہو جانا چاہیے اور ہزار دے دو بھائی اور یہی حکم درہم و دنانیر میں بھی تھا وہ بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے تھے مبیا ختم ہو تو بے ختم ہو جاتی ہے لیکن سمن ختم ہو تو پھر بے ختم بلکہ اس کا مثل دینا پڑتا ہے تو یہ فلوص کے اندر بھی اسی طرح ہے متعین کر بھی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ متعین کیے ہوئے بھی اگر ختم ہو جائیں گے یہ بھی ضائع ہو جائیں پھر بھی عقد ختم نہیں ہوگا بلکہ ہم کیا کہیں گے ان کے مثل اور دینے پڑیں گے تو تعین کا کوئی فائدہ ہوا مدیا تو متعین ہوتا ہے میں آپ سے آپ کی گھڑی خرید رہا ہوں اگر وہ گھڑی متعین ہے وہ ختم ہوگی تو عقد ہی کیا ہوگا ختم عقت تو ہو ہی اسی پر رہا تھا وہ ختم تو عقت بھی ختم تو دیکھو وہ چیز متعین تھی اس میں فائدہ تھا تعین کے اندر یہاں پر تعین میں کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہو رہا کہ اس کی وجہ سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا عقد اسی طرح ٹھیک ہے تو لہذا جب یہ سمن قرار دیے تاجروں نے تو ان کو حکم بھی سمن والا دے دیا اب تعین سے کوئی فائدہ نہیں لیا تعین سے کوئی فائدہ نہیں لہذا بغیر متعین کیے ہی اگر عقد کر لو تو عقد صحیح ہے لیکن اگر یہ پیسے چلنا بند ہو گئے وہ جو مثلا فلوس سکے وغیرہ ہیں وہ چلنا بند ہو گئے ان کا رواج نہیں رہا اب ان کے یہ سامان کے حکم میں ہو گئے بھائی کس کے حکم میں ہو گئے سامان کے حکم میں بھائی وہ مثلاً لوہے کے بہت سارے سکے آپ کے پاس ہیں ایک ہزار روپئے کے سکے ہیں لیکن ان کا جب رواج نہ رہا اب ان کو پیسے نہیں سمجھیں گے اب ان کو سامان سمجھیں گے گویا لوہا ہے صرف کیا ہے لوہا ہے تو اب تعین ضروری ہے مولانا کیونکہ سمن ہوتے تو تعین نہیں تھی ضروری لیکن اب یہ سمن نہیں ہے کس کے حکم میں ہے سامان کے حکم میں ہے لہذا اب تعین ضروری ہے مولانا کہتے ہیں وہ ایزا بابل فلو سے نافقتی بے صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنی کوئی چیز فلو سے نافک کے بدلے میں بیچ دی مسئلہ میرے پاس گھڑی تھی وہ میں نے آپ کو ہزار فلوس کے بدلے فروخت کر دی آپ نے کہا بھائی فلوس تو میں ایک مہینے بعد دوں گا میں اس پر راضی تھا اسی پر آقد ہو گیا کہ فلوس آپ مجھے کب دیں گے ایک ماہ بعد دیں گے بھائی ایک ہزار یہ سکے دیں گے لیکن ابھی مہینہ گزرا نہیں تھا کہ ان کا رواج ختم ہو گیا تاجروں نے اسے سے لین دین ختم کر دیا بھائی ردی ہو گئے بھائی ردی ہو گئے بھائی جیسے آپ جانتے ہیں مولانا کہ پہلے روپے کا نوٹ تھا وہ ختم ہوا دو روپے کا نوٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا پانچ روپے کا نوٹ تھا وہ بھی ختم تو وہ سب ردی ہو گئے تو یہ بھی ردی ہو گئے لیکن بہرحال یہ لوہا تو ہے ابھی بھی کیا ہے لوہا ہے تو گزشتہ صورت میں ان کو ہم نے سامان کا حکم دیا تھا اور اس وقت جو ہم نے آقد کیا ہے اس وقت کیا جب کہ یہ فلوس تھے بعد میں ادائیگی سے پہلے ہی قبضے سے پہلے ہی یہ کیا ہو گئے ردی ہو گئے ان کا رواج ختم ہو گیا اب کیا کریں گے تو بھائی میں نے کل آپ کو بتایا تھا درای میں مخصوص کے اندر جو صورتیں بنتی تھی وہی صورتیں یہاں بنیں گی وہاں بھی ہمارے امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف تھا امام صاحب وہاں کیا فرماتے تھے دراہی میں مخصوصہ کے لیے کسی نے کوئی چیز خریدی اور ادائیگی سے پہلے ہی ان کا رواج ختم ہو گیا تو کیا حکم تھا امام صاحب کیا فرماتے تھے عقد ہی عاقد ہی باطل ہو گیا یعنی فاصد ہو گیا کیونکہ مبیا تو موجود ہے لیکن سمن کیا ہو گئے ان کا رواج ختم ہوا تو مبی بغیر سمن کے ہو گیا اور بے کے اندر ذکر سمن ضروری ہے ورنہ بے کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جائے تو یہاں بھی امام صاحب فرماتے ہیں جب فلو سے کے ذریعے کوئی چیز خریدی اور ابھی ادائیگی نہیں کی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا تو بے ہی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بھائی جی اور, اور جب کہ صاحب فرماتے نہیں بے باطل نہیں ہوگی بلکہ ان فلوس کی قیمت دینا پڑے گی بھائی ان کی قیمت لیکن پھر قیمت کے اندر اختلاف تھا امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سے دن کی قیمت دینا پڑے گی آقد والے دن کی قیمت دینا پڑے گی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جب لوگ اس سے آقد کیا کرتے تھے لین دین کیا کرتے تھے اس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا وہ قیمت دینا پڑے گی بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عزا با بالفلوس نافقتی جب بیچا کسی نے کسی چیز کو بالفلوس نافقتی رائج پیسوں کے بدلے میں پھر ہو, قاسد ہو گئے ردی ہو گئے ان کا رواج نہ رہا قبل قبضی قبضے سے پہلے بل بہ او تو بے باطل ہو جائے گی ابی ابھی حنی فتر تعالی امام صاحب کے نزدیک منیش تراش فدیر ہم دیکھو یہ جو درہم اور دینار ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے دینار کا بھی ایک مخصوص وزن ہے اور وہ کتنا ہے ساڑھے چار ماشے اور درہنگ کا بھی ایک वजन وزن ہے وہ کتنا ہے تین ماشے ایک رسی तीज़ اور کون سے رسی رسی کا پانچواں حصہ جب کہ یہ جو فلوس ہیں ان کو یہ آدمی ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے گنا جاتا ہے کچھ فلوس کو کیا کیا جاتا ہے گنا جاتا ہے اب ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی لیک اور کس کے بدلے خرید رہا ہے فلوس کے بدلے فلوس کے بدلے اور فلوس کو کس طرح ان کی پیک کی جاتی ہے گن کر یا وزن کر کے گن کر تو تعداد بتلانی چاہیے تھی اس کو <off hago chewing> کہنا چاہیے تھا میں نے یہ چیز آپ سے بیس فلوس میں خریدی یا چالیس فلوس میں خریدی لیکن وہاں پر وہ فلوس کو تعداد کے ساتھ ذکر نہیں کرتا بلکہ وزن کے ساتھ ذکر کرتا ہے کیسے وزن کے ساتھ مثلا کیوں کہتا ہے یہ چیز میں نے آپ سے نصف درہم کے فلوس کے بدلے خرید لی کتنے کے بدلے خرید لی نصف درہم کے فلوس کا کیا مانا یعنی نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں اتنے میں میں نے آپ سے چیز خرید لی اور ایک دیرہ ایک دیرہ مسن پچاس فلوس کا ہے تو نصف درہم کے کتنے ہو گئے تو یہ بحث صحیح ہے اور اس کو کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے پچیس فلوس ماننا پچیس فلوس سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو یہ فلوس تو تھے عددی لیکن اس نے کس کے ساتھ ذکر کیا ان کو ذکر کیا تو جتنا حصہ ذکر کرے گا اس اتنے درہم کے بدلے جتنے فلوس آتے ہیں وہ فلوس اس کو دینے پڑیں گے بھائی تو کہتے ہیں وہ منیش ترآی ام بن در ہم فلوس ان جازل اور جس نے خریدا کسی چیز کو نصف بھائی دیکھو نصف حامین یہ ہے موصوف اور فلوسن ہے اس کی صفت یہ نصف کی صفت ہے فلوس اور نصف ہے مجرور اس پر بادارہ داخل ہے تو فلوسن اس کی صفت بھی کیا ہوئی مجرور تو ترجمہ کیسے کریں گے یا تو اسی طرح کر لیں ایک چیز خریدی کسی نے نصف درہم فلوس کے بدلے یا یوں کرو کسی نے کوئی چیز خریدی ایسے نصف درہم کے بدلے جو کہ جس نے کوئی چیز خریدی نصف درہم فلوس کے بدلے جازل بے او تو بے جائز ہے درہم من فلوس اور اس پر واجب ہو جائیں گے وہ جو بیچے جاتے ہیں نشم کے بدلے میں فلوس بھائی نش درہم کے بدلے میں جتنے فلوس دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں اتنے اس پر واجب ہو گئے اور ایک درہم کے بدلے کتنے دیے جاتے تھے مسالان پچاس تو نش درہم کے بدلے میں کتنے دیے جاتے ہیں پچیس دیے جاتے ہیں تو اس پر کتنے واجب ہو گئے پچیس فلوس واجب ہو گئے صحیح ہو گئی یہ مبیہ کا مالک بن گیا اور اب اس کو پچیس فلوس ادا کرنے پڑیں گے بھائی سمجھ میں آیا یہ مسئلہ ذکر کیا دراصل اس میں دیگر ائما ایما موظوفر وغیرہ اختلاف کرتے ہیں بھائی وہ فرماتے ہیں، نہیں یہ عقد صحیح نہیں اس سے کہ فلوس بھینا جاتا ہے وزن کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہوتا جبکہ اس کہنے والے نے کیا ذکر کیا فلوس کو کس کے ساتھ ذکر کر رہا ہے وزن کے ساتھ ذکر کر رہا ہے تو وہ چیز ہے عددی اور ذکر کر رہا ہے وزن کے ساتھ لہذا آفت ہی درست نہیں بھائی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں اگرچہ وزن سے کیوں نہیں ذکر کر رہا لیکن کوئی ابہام نہیں تاجروں کو پتا ہوتا ہے ایک درہم کے بدلے کتنے فلوس ہوتے ہیں نصف درہم کے بدلے کتنے फुलूस ہوتے ہیں تو کوئی جھگڑے کا امکان ہے نہیں کوئی امکان نہیں واضح بات ہے لہذا صحیح ہے بھائی ومن فرف در ہمن اور جس نے جی سیرفی ہی کہتے ہیں سراف کو سراف جانتے ہیں یا نہیں بھائی وہ جو پیسے تبدیل کرتا ہے آپ پیسے روپے لے کر جاتے ہیں اس کے بدلے آپ ریال لیتے ہیں یا اس کے بدلے ڈالر لیتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی اور کرنسی لیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں عربی میں سراف کہتے ہیں بھائی یہ منی چینجر بھائی منی چینجر تو سراف تھا بھائی اچھا تو دیکھو بھائی جب آپ सराफ کے پاس جاتے ہیں اس سے کرنسی تبدیل کرواتے ہیں تو وہ کچھ کٹوتی بھی کرتا ہے پورے پورے پیسے تو نہیں دے گا وہ تو کیا کرے گا کچھ نہ کچھ کٹوتی کرے گا وہ اپنے نفے کے لیے تو وہاں بیٹھا ہے بھائی پورے پورے پیسے دے دیتا ہے تو اس کو کیا نفا تو لہذا وہ کچھ نہ کچھ کٹوتی کرتا ہے اب ایک آدمی ایک کے پاس اور اس کو ایک درہم دیا یہ درہم اب وہ بدلوانا چاہتا ہے کچھ پیسے چاہیے فلوس چاہیے اس کے بدلے اسے تو سراپ کو وہ کیا کہتا ہے یہ ایک درہم لے لو اور اس کے بدلے مجھے نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ فلوس دے دو اور ایک رسی کا درہم دے دو کیا کرو درہم دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے چلو آپ ذرا روپوں میں یہ صورت بنا لو آپ سراف کے پاس گئے آپ نے اسے ہزار روپے دیے بھائی اور کہا کہ پانچ سو روپئے کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر مجھے دے دو اور سات ساڑھے چار سو روپے مجھے دے دو تو پانچ سو روپئے کے جو ڈالر بنتے ہیں وہ مجھے دے دو اور پانچ سو روپئے کے ڈالر مجھے دے دو اور اور ساڑھے چار سو روپئے مجھے دے دو تو دیکھو پانچ سو روپئے کے بدلے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ آپ لے لیں گے اور ادھر پورے پانچ سو لینے چاہیے لیکن اس کے بدلے آپ کتنے لے رہے ہیں ساڑھے چار سو تو یہ پچاس گویا اس کی کٹوتی ہو گئی کیا ہو گئی یہ اس کا نفع ہو گیا تو اب یہ عقد جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں بھائی دیکھ لیں یہاں آقد کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت ہے فساد والی ایک صورت ہے صحت والی تو ہم اس کو محمول کر لیں گے صحت والی صورت پر بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو آپ نے جا کر کیا کہا تھا مجھے کتنے ڈالر دے دو پانچ سو روپئے کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر مجھے دے دو اور ساتھ اس کے مجھے ساڑھے چار سو روپئے دے دو ساڑھے چار سو اب اس آفد کی ایک صورت ہے فساد کی کس طرح کہ پانچ سو کے بدلے تو ڈالر آ گئے مثلا پانچ سو روپئے کے کتنے ڈالر آئیں گے آٹھ نو ڈالر جتنے بھی بن گئے تو اب دیکھو ڈالر ہیں صرف آٹھ اور روپے ہیں پانچ سو لیکن جنس چونکہ ایک نہیں ہے لہذا زیادتی جائز آٹھ ڈالر لے رہے ہیں اور کتنے دیے ہیں پانچ سو تو زیادتی جائز زیاتی جائز ہے زیادتی جائز ہے جب جنس بدل گئی آپ نے پڑھا ہے مارانا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو تو پانچ سو تو یہ ڈالر کے بدلے ہو گئے اور ادھر پانچ سو دے کر کتنے لے رہے ہیں روپے ساڑھے چار سو تو یہاں دیکھو ساڑھے چار سو تو ساڑھے چار سو کے بدلے ہو گئے اور پچاس زائد ہو گئے تو دیکھو یہ ایسی زیادتی ہے جو ریوت سے خالی ہے تو کیا لازم آ رہا ہے ریبا لہذا یہ صورت اس صورت پر اگر محمول کریں تو آقد ہی کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ایک صورت آفت کے صحیح کرنے کی بھی ہے وہ یوں کہ ساڑھے چار سو روپئے کو ساڑھے چار سو روپے کا بدلہ ہم قرار دے دیں تو دیے بھی ساڑھے چار سو اور لیے بھی کتنے ساڑھے چار سو جب وہ پچاس ہم ڈالر والی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈالر لے رہے ہیں یہ پانچ سو کے بدلے نہیں لے رہے بلکہ کتنے کے بدلے لے رہے ہیں ساڑھے پانچ سو کے بدلے لے رہے ہیں تو اب دیکھیے آٹھ ڈالر آپ کو ملے اور آپ نے کتنے گویا دے دیے ساڑھے پانچ سو تو یہ سورج آٹھ ڈالر لینا ساڑھے پانچ سو کے بدلے میں صحیح ہے جائز ہے یا جائز نہیں جائز, جائز. اور دوسری طرف ساڑھے چار سو کے بدلے ساڑھے چار سو لے رہے ہیں یہ بھی جائز ہے یا جائز نہیں جائز یہ بھی جائز تو یہ آفت کے صحت کی صورت ہے سمجھ میں آیا تو ساڑھے چار سو کو اگر پانچ سو کے بدلے بنائیں تو آقت کیا ہو جاتا ہے پاس اور ساڑھے چار سو کو ساڑھے چار سو کے بدلے قرار دے دیں اور پچاس روپے ڈالروں والی طرف لے جائیں تو آقت کیا ہو جاتا ہے صحیح تو اس آفت کے اندر دو صورتیں آ گئیں ایک صورت ہے فساد والی ایک صورت ہے صحت والی تو ہم اس کو کس صورت پر محمول کریں گے صحت والی صورت پر محمول کریں گے اور کہیں گے کہ یہ عقد کیا ہو گیا صحیح ہو گیا بات سب کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھا تو دیکھو یہاں پر ہم نے اس کو صحت والی صورت پر محمول کر لیا کیونکہ مانع کوئی نہیں تھا کوئی مانع نہیں تھا لیکن اب میں ایک دوسری صورت ذکر کروں گا ذکر کروں گا وہاں پر مانع آ جائے گا ہم محمول نہیں کر سکتے صحت والی صورت پر وہ کس طرح وہ اس طرح بھائی دیکھو ابھی جو ہم نے تقسیم کی ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو کے بدلے ہے اور ڈالر پانچ سو کے بدلے نہیں ہے بلکہ کتنے کے بدلے ہیں ساڑھے پہ یہ تقسیم ہم نے خود کی کہا کرام نے سویا کہ خود تقسیم کر دی اور آخذ کو صحیح قرار دے دیا لیکن ایک صورت وہ ہے کہ تقسیم کہنے والا خود ہی تقسیم کر دیتا ہے اپنے لفظوں کے اندر آپ گئے تھے سراف کے پاس اب تقسیم خود ہی کر رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں بھائی اس میں سے ہزار کا نوٹ دیا اس میں سے پانچ سو کے بدلے مجھے ڈالر دے دو اور پانچ سو کے بدلے میں مجھے ساڑھے چار سو دے دو تو پانچ سو کے بدلے ڈالر یہ تو ٹھیک لیکن پانچ سو کے بدلے ساڑھے چار سو لینا صحیح نہیں صحیح نہیں تو دیکھو اب یہاں ہم صحت اور محمولی کر سکتے کیوں کیونکہ یہاں آپ دونوں کی تقسیم خود کر رہے ہیں آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ پانچ سو کے بدلے کتنے ڈالر ڈالر دے دو اور پانچ سو کے بدلے کتنے دے دو ساڑھے چار سو پچھلے میں تو آپ نے بدلے کی بات نہیں کی تھی آپ نے بس سیدھا ہزار کا نوٹ دیا تھا کہ پانچ سو کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر دیکھا پانچ سو کے بدلے میں دے دو بھائی پانچ سو روپئے میں جتنے ڈالر ہوا کرتے ہیں وہ بھی مجھے دے دو اور ہم نے بڑھا دیے یہ جو پانچ سو روپئے کے جتنے ڈالر بنتا ہے یہ پانچ سو میں نہیں دے رہا بلکہ کتنے میں دے رہا ہے ساڑھے پانچ سو میں اور ساڑھے چار سو کے بدلے میں کتنے لے رہا ہے ساڑھے چار سو لے رہا ہے تو وقت صحیح لیکن اب جب گئے ہیں اب آپ تقسیم اپنے منہ سے کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا 500 کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اس 500 کے بدلے میں وہ ڈالر دے دو اور پانچ کے بدلے میں مجھے کیا تو اپنے سے بدلے کی بات کر رہے ہیں اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پانچ سو کو کس کے بدلے میں بنا دیں ساڑھے ہم یہ کہیں یہ ساڑھے کتنے کے بدلے میں ہے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اب تو آپ نے خود کہہ دیا چار سو کتنے کے بدلے میں دے دو؟ چار سو کتنے کے بدلے میں خود کر دی بدلے میں ساڑھے چار سو روپے مجھے دے دو تو ساڑھے چار سو پانچ سو کے بدلے میں ہی ہو گئے اور جب بدلے میں ہوئے تو ایک طرف ہے ساڑھے چار سو دوسری طرف ہے پانچ سو جنس ایک ہے مولانا اور قدر بھی تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئی ربا لازم آیا تو اس سورت میں ربا لازم آئے گا بھائی اس صورت میں ربا صورت سب کو سمجھ میں آ گئی اب صاحبی کتاب یہی صورت ذکر کریں گے البتہ وہ درہم کی صورت بنائیں گے درہم کی صورت بھائی دیکھو من آتا سی رفی درحمن پہلی صورت وہ ذکر کریں گے جب کہنے والا تقسیم خود ہی کر رہا ہے دیکھنا خرابی کہاں آتی ہے وہ من آتا رفی درہمن اور جس نے سراف کو ایک درہم دیا فقال پس اس سے کہا آتی بھی فلوسن دے دو تم مجھے اس کے نصب کے بدلے فلوس دیکھو بدلے کی بات کر رہے ہیں نصب کے بدلے کیا دے دو فلوس نسف اللہ حبن حبا یہ وزن کا نام ہے رتی کو کہتے ہیں اس کو رتی اور اس تو نصف درہم کے بدلے مجھے فلوس دے دو اور اس کے نصف یعنی نصف درہم کے بدلے نصف اللہ حبن نصف درہم ایک رتی کم کٹوتی کروا رہا ہے بھائی ایک رتی کیا کروا رہا ہے ایک رسی کم کر کے تو اب دیکھو نسف درہم کے بدلے جتنے فلوس بنے बने یہ تو آفس صحیح ہو گیا کیونکہ جنس الگ الگ ہے دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے نسف درہم کے بدلے کتنا درہم دو مجھے ایک رتی کم نصفے درہم دو ایک طرف سے ایک رتی زیادہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو یہ سود آیا مولانا اور اس کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں دو, دو اب ہم اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رتی کم ادھر سے شمار کریں گے ادھر سے بھی ایک رتی کم تاکہ آقد کیا ہو جائے صحیح ہو جائے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں بھائی یہاں وہ اپنے منہ سے تقسیم کر رہا ہے اب ہم اس کے لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے بھائی سمجھ میں اس نے خود آفت کی ایک صورت بنا دی اپنے منہ سے تو وہ آفت حادث ہو جائے صورت سب کو سمجھ میں اگئی تو کہتا ہے اتینی بنسری ہی فلو سن وابنسری ہی نسوان الا حبتان فسد البيع في الجميع عند ابي حنیفہ رحمه اللہ تعالی تو کہتا ہے دے دو مجھے اس کی نصف درہم کے بدلے فلوس اور نصف درہم کے بدلے ایک رتی کم نصف درہم دے دو فصد البہو تو بے فاسد ہو جائے گی ساروں کے اندر وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں جاز الب فل الفلوس و بقالا فی ماں بقیہ صاحبین فرماتے ہیں بے جائز ہو جائے گی فلوس کے اندر اور ما بقیہ کے اندر باقی کے اندر باطل ہو جائے گی کیونکہ اس میں ربا رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ ایک ہی عاقد ہے کیا ہے ایک ہی عاقد ہے تو جب یہ ہم نہیں کر سکتے نصب کو باطل قرار دیں اور نصف کو صحیح جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی سمن دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں تو گویا دو عاقد ہو گئے جب دو عاقد ہو گئے تو ایک عاقد صحیح اور ایک عاقد فاسد ہو گیا وقالا اچھا جی یہ تو ہو گیا ولا آپ درہم ان فلوسن یہ وہ دوسری صورت جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ تقسیم نہیں کرتا مطلق جا کر کیا کہہ دیتا ہے 500. 500. 500. یہ لو یہ ایک درہم لے لو اور اس درہم کے بدلے مجھے کیا کیا چیزیں دے دو آدھے درہم کے جتنے فلوس ہوا کرتے ہیں وہ فلوس دے دو آدھے درہم کے جتنے یہ نہیں درہم کے بدلے میں فلوس دے دو آدھے درہم کے جتنے فلوس ہوا کرتے ہیں وہ فلوس مجھے دے دو اور نصف درہم ایک رتی کم وہ بھی مجھے ساتھ دے دو اب ہم تقسیم خود کریں گے اور آف صحیح ہو جائے گا اب بھی وہی صورت اگر بنائیں فلوس کو نصف درہم کے بدلے بنائیں اور نصف درہم کے بدلے میں ایک رتی کم نشرم بنائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے سود نصف درہم کے بدلے کیا بنائے ایک رتی کم نصف درہم بنا دیں تو ایک طرف ایک رتی کم ہو گئی نصف درہم میں ایک طرف نصف درہم پورا ہے تو کیا خرابی لازم آئی ریبا لیکن اس نے بدلے کی بات کی نہیں اس نے تو صرف یہ کہا ہے نصف درہم کے جتنے خلوص ہوا کر بنا کرتے ہیں وہ مجھے دے دو اور ایک رتی کم نصف درہم دے دو کون سی چیز کے بدلے میں ہے یہ بات اس نے نہیں کی تو اب تقسیم یہاں دو صورتیں بنتی ہے ایک صورت یہ کہ ربا لازم آتا ہے دوسری صورت یہ کہ یہ صحیح ہو جاتا ہے جب کہ تقسیم کیسے کی جائے ایک رتی کم نسو درہم جو سراف دے رہا ہے اس کے بدلے میں کیا سمجھا جائے وہ بھی کتنا دے رہا ہے ایک رتی کم نسو درہم اور وہ جو ایک رتی بھائی وہ تو پورا درہم دے رہا ہے تو وہ جو ایک رتی ہم نے کم اس کے مقابلے میں شمار کی وہ کس کے مقابلے میں لے جاؤ فلوس کے مقابلے میں لے جاؤ تو درہم ساتھ ایک رتی ان کے بدلے وہ کیا لے رہا ہے فلوس بھائی خط صحیح ہو گیا سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ولا قال اور اگر اس نے یہ کہا آپ نصف در ہم ان فلوسوں اللہ بتن جازل بہ اور اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے دے دو نصف درہم فلوس اور ایک رتی کم نصف درہم جازل بہ تو بے جائز ہو جائے گی یہ بھی وہی صورت ہے بھائی دیکھو ایک آدمی سراف کے پاس گیا اور اس کو ایک درہم دیا اور کیا کہا درہم کے بدلے میں سارا مجموعہ ذکر کرے گا اس درہم کے بدلے میں مجھے ایک چھوٹا درہم دو جو جس کا وزن نصف درہم سے ایک رتی کم ہو اس درہم کے بدلے مجھے کیا دو پچھلے میں کہا تھا نصف درہم ایک رتی کم اب اسی کو لفظ بدل رہا ہے چھوٹا درہم کہہ ہے اس درہم کے بدلے مجھے کیا دو ایک چھوٹا درہم دو جس کا وزن کتنا ہوتا ہے نصف درہم سے ایک کرتی کم ہو جس کا وزن اس کے بدلے مجھے ایک ایسا چھوٹا درہم دو جس کا وزن نصف درہم سے ایک کرتی کم ہو اور باقی فلوس دے دو مجھے باقی کیا دے دو فلوس دے دو تو کہتے ہیں بھائی اب پھر وہ اس صورت ہم بنا لیں گے اس سے کیا لے رہا ہے سے کیا لے رہا ہے ایک چھوٹا دیرہ جس کا وزن کتنا ہے ایک رسی کم ہے تو ہم یہ سمجھیں گے اس کے مقابلے میں درہم میں سے کتنا آ گیا نسو درہم سے ایک رسی کم ادھر سے ادھر سے بھی نسو درہم سے ایک رسی کم اور ادھر سے بھی نشو درہم سے ایک رسی کم یہ دوسرے کے مقابلے میں ہو گئے اور باقی جو درہم ہے وہ کس کے مقابلے میں ہو گیا <سلام> فلوس کے بدلے میں لہذا کیا ہوا؟, <سلام> صحیح ہوا کیونکہ یہاں بھی اس نے تقسیم نہیں کی اگر تقسیم کر دیتا اور یوں کہتا نسر درہم کے بدلے میں فلوس دو اور نسر درہم کے بدلے میں ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن نشر درہم سے ایک <سلام> <سلام> تو پھر بھی کیا خرابی آتی لیکن اس نے تقسیم خود کی لہذا ہم اس خوبصورت اس پر محمول کریں گے جس میں آپ صحیح رہتا ہے <تصفح> وَلَو قَالَ آتِنی دِرحَمًا صغیرًا اور اگر اس نے یہ کہا کہ دے دو تم مجھے ایک ایسا چھوٹا درہم وزن ہو نصف درہمین اللہ کے جس کا وزن بھائی نصف درہم ہو مگر ایک رتی یعنی ایک رتی کم نصف درہم ہو جس کا وزن ول باقی اور باقی کی فلوس دے دو جازل بے او تو بے جائز ہے وقان النصف اللہ حبتن بھی ازا درہم صغیر اور ایک رتی کم نصف درہم وہ درہم صغیر کے مقابلے میں ہو جائے گا کا معنی مقابلے میں اور نصف ایک رسی کم نصف درہم بی ازا درہم اِس صغیر وہ مقابلے میں ہوگا درہم صغیر کے والباقی بی ایزا الفلوس اور باقی کس کے بدلے میں ہوگا فلوس کے بدلے میں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی کتاب اور رہن رہن کہتے ہیں بھائی اردو میں جسے آپ کہتے ہیں گروی رکھوانا گروی رکھوانا رہن गिरवी گروی رکھوانا आप آپ کسی کے پاس قرض لینے جاتے ہیں پیسے لینے جاتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ روپے کی जरूरत ضرورت ہے آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں میں چند دن بعد آپ کو واپس کر دوں گا یہ ایک مہینے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا وہ آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں لیکن اپنی کوئی چیز بطور ضمانت کے میرے پاس رکھوا دیں بھائی تو وہ چیز اپنی اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے یہ ہے مولانا رہن یہ کیا ہے مالان رہن, مالان رہن مالان ہے بھائی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی یہ عام معاملات میں ہوتا رہتا بھائی رہن اچھا رہن بھائی ساتھ کیا لکھا ہوا ہے ہوا فی لغت الحبسو لغت میں یہ کس کو کہتے ہیں روکنے کو لغوی معنی رہن کا کیا ہے روکنا روکنا روکنا اور اصطلاح شریعت میں اور اصطلاح شریعت میں اس کی تاریخ جو ہے وہ لفت لیجیے مولانا اصطلاحی تاریخ حبس سی حبس سو حبس شع بحق حبس تین بحق یوم کینو اخذو ہو یوم کینو ہو کے ساتھ ہے بھائی یوم کی نو اخذو ہو ہو ہو لکھ لی بھائی سب نے بس بھائی تاریخ اتنی ہے کیا تاریخ ہوئی اس طرح اب حقیق یوم کینو اخذ ہو ہو اچھا اب یوں کریں والا نا اشے کے نیچے ایک نمبر لکھیں چھوٹا سا لکھ لیا بھائی حق کے نیچے دو نمبر لکھیں بھائی آگے دو ضمیریں آ رہی ہیں وہ مرجع میں بتلانا چاہتا ہوں کی جو ہا ضمیر ہے اس کے نیچے دو لکھ دیں بھائی اس کے نیچے بھی دو لکھیں معلوم ہوا یہ ضمیر کس کو راجے ہے حق کو راج ہے اور مین کی کہ ہا زمیر کے نیچے ایک لکھ دیں بھائی معلوم ہوا یہ ضمیر کس کو راجے ہے یہ اصطلاحی تاریخ تو کہتے ہیں اصطلاح میں کسے کہتے ہیں کسی چیز کسی چیز کو روکنا بےحق بے حق کس کے بدلے میں کسی حق کے بدلے میں ایسا حق یوم کن اخذو کہ ممکن ہو اس حق کو لینا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کسی چیز کو روکنا ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو اس حق کو لینا اس چیز سے مم. اس حق کو لینا اس چیز سے جلدی لکھئے بھائی جلدی لکھئے کسی چیز کو روکنا ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو لینا اس حق کا اس چیز سے لکھ لیا بھائی سب نے دیکھو بھائی آپ اس کو سمجھ بھی لو بھائی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں رہن حق سوش ہے کسی چیز کو روکنا چیز کے بدلے میں کسی حق کے بدلے میں بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا مجھے ایک لاکھ روپیہ چاہیے آپ نے کہا کوئی چیز اپنے پاس بطور میرے پاس بطور ضمانت کے رکھوائیے بھائی میں نے اپنی نہایت قیمتی گھڑی آپ کے پاس بطور ضمانت کے رکھوا دی تو یہ ہے رحان والانا تو دیکھو تاریخ اس پر لگاؤ ذرا ہب تو شے آپ نے کیا کیا میری گھڑی کو روکا یا نہیں روکا اپنے پاس تو یہ چیز ایک چیز کو روکا بے حق کس کے بدلے میں روکا ہے آپ نے ایک حق کے بدلے میں روکا ہے وہ کیا حق تھا میں نے آپ سے کیا لیے ہیں پیسے لیے ان پیسوں کے بدلے میں آپ نے روکا ہے یمکن کن اخ کہ ممکن ہو اس حق کو لے لینا اس چیز سے اس حق کو کیا حق تھا آپ کا پیسے ایک لاکھ روپے اس حق کو لے لینا مین اس چیز سے یہ ممکن ہے مالانا کہ آپ یہ ایک لاکھ روپیہ اس گھڑی سے وصول کر لیں کیا مطلب وصول کر لیں یعنی اس کو بیچیں اور وصول کر لیں اس میں سے ایک لاکھ روپیہ رکھ لیں باقی دے دیں بھائی تو آپ نے کسی چیز کو روکا ہے ایک کسی حق کے بدلے میں اور اس حق کا لینا اس چیز سے ممکن ہے یعنی کہ اس کو بیچ کر اس کو وصول کرنا ممکن ہے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ اس لیے رحم چیز رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں بعد میں وہ انکار نہ کر دے اگر انکار بھی کر دیتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس اس کی چیز ضمانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے اب وہ انکار نہیں کر سکتا بھائی میں اپنا حق کیا کر سکتا ہوں اس چیز کے ذریعے وصول کر سکتا ہوں سب کو تاریخ سمجھ میں آ گئی بھائی اب یہاں یاد رکھنا تین لفظ یاد رکھیں بھائی دیکھو میں نے آپ کے پاس کیا چیز گروی رکھوائی ہے ہڑی تو یاد رکھو یہ جو آپ کے اور میرے درمیان ہاف ہوا میں نے آپ سے قرضہ لیا اور بطور ضمانت کے آپ کے پاس یہ چیز رکھوائی یہ عقد رہن کہلاتا ہے بطور ضمانت کے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا یہ کیا کہلاتا ہے عقد رہن کہلاتا ہے تو رہن اس عقد کا نام ہے رہن اس عقد کا نام ہے اور رہن ساتھ اس چیز کا بھی نام ہے اس کو بھی رہن کہتے ہیں جو آپ کے پاس میں نے بطور ضمانت کے رکھوائی ہے جو چیز بطور زمانت کے رکھوائی جائے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں رہن کہہ دیتے ہیں اور اسے مرہون بھی کہہ دیتے ہیں بھائی تو یہ گھڑی اس کو رہن بھی کہہ سکتے ہو ایک نام اس کا رہن ہوا دوسرا نام کیا ہوا مرہون بھائی وہ چیز جو رہن رکھوائی گئی ہے مرہون بھائی اور جو رہن رکھوانے والا ہے اس کو کہتے ہیں راہن راہن اس کو کیا کہتے ہیں اس کو راہن کہتے ہیں بھائی رہن رکھوانے والا راہین کہلاتا ہے اور جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتہین کہلاتا ہے جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتہین کہلاتا ہے لکھ لیا سب نے بھائی اچھا آپ بتائیے مجھے بھائی یہ جو چیز میں نے بطورت کے, بطور کے رکھوائی ہے یہاں پر کیا کہتا ہے رہن اور یہ جو چیز میں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں اس کو رہن کہتے ہیں اور دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مرہون بھی کہہ دیتے ہیں تو رہن آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کیا مراد ہے مرہون مراد ہے بھائی. اچھا اس کے بعد بھائی جو رہن رکھواتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے راہین اور جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتحین تو جو میں نے سورت بیان کی راہین تھا میں اور آپ کون تھے مرتحین تھے بھائی تو کہتے ہیں ارحن والقبول رہن منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی یعنی عقد رہن عقد مراد ہے یہاں رہن سے کیا مراد ہے عقد رہن یہ منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ و یتیم بل اور تام ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے قبضے کے ساتھ پورا کس کے ساتھ ہوگا بھائی آپ میں اور میرے درمیان آقد ہوا آپ نے کہا بھائی اپنی چیز میرے پاس گروی رکھواتے رکھواؤ گے اپنی چیز میرے پاس گروی رکھواتے ہو میں نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں رکھواتا ہوں آپ کے پاس گروی بھائی تو یہ دیکھو ایجاب و قبول ہو گیا لیکن یاد رکھنا ایجاب و قبول ہوتے ہی بے تو لازم ہو جاتی تھی عقد رحن لازم نہیں ابھی بھی آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے نہیں بھائی میں کوئی چیز آپ کے پاس گروی نہیں رکھواؤں گا سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو رہن منعقد کس سے ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے بھائی میں نے کیا بتلایا لازم نہیں ہے تو کر لیتے ہیں ایک دفعہ ایجاب کر لیا ایک دفعہ قبول کر لیا تو کوئی آپ ان میں سے بغیر کسی وجہ کی کوئی فسخ کر سکتا ہے عقد کو نہیں بھائی خیار عیب وغیرہ چیزوں کی صورت میں تو فسخ کر سکتا ہے ویسے کسی کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں لیکن رہن کے اندر جو راہن ہے اس کو اختیار ہے ابھی عقد لازم نہیں ہوا رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے آفد سے رجوع کر لے لیکن جب وہ چیز دوسرے کے حوالے کر دی اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا اب آفت تام ہو گیا اب لازم ہو گیا اب رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا اب وہ چیز اسے واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دے گا بھائی سب کو صورت سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وہ یتیم و بال قبضی اور تام ہوگا قبضے کے ذریعے یعنی جب وہ مرتح اس رحن پر قبضہ کر لے فضا قبضل مرتحین مفر رغم تمدی پر جب قبضہ کر لے مرتحین رہن پر محفوظن محفوظ کا مانا ہے جو تقسیم شدہ ہو مولانا یعنی شائع نہ ہو شائع نہ ہو تقسیم شدہ ہو گئی الگ ہو تقسیم شدہ ہو گئی یاد رکھو جو چیز رہن رکھوائی جائے اس کا محفوظ ہونا ضروری یعنی تقسیم شدہ ہونا ضروری ایسی چیز نہ رکھ ایسی چیز رہن نہیں رکھوا سکتے جس میں شیو ہے آپ کا حصہ الگ نہیں ہے مسئلہ دیکھو بھائی یہ زمین ہے بھائی یہ زمین یہ زمین میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے یہ زمین میرے اور زید کے درمیان ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خرید لی بھئی تو یہ ہم دونوں کے کی کیا ہوئے مشترک مشترک کا کیا معنی یہ نہیں کہ آپ دیکھو اس میں سے اس طرف والا حصہ میرا ہے اس طرف والا زید کا ہے اگر یہ تو تقسیم ہو چکی ہے تقسیم کی بات نہیں کر رہا پوری زمین میں میں اور زید آپس میں شریک ہیں اگر ہم تقسیم کر دیتے ہیں بھائی اس طرف والا آدھا میرا اس طرف والا آدھا آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کی زمین ہو گئی یہاں سے لے کر یہاں تک میری اب تو شرکت ختم ہو گئی میرا حصہ ادھر والا ہے آپ کا حصہ لیکن تقسیم سے پہلے مالانا یہ ساری زمین میں ہم شریک ہیں اس زمین کا کوئی ایک انچ کا ٹکڑا بھی پکڑ دو گے اس میں آدھا حصہ میرا ہے آدھا کس کا ہے جہاں سے بھی زمین کا ایک ٹکڑا پکڑو اس میں ہم دونوں شریک ہیں کیونکہ پوری زمین میں ہم دونوں شریک ہیں تو اس طرف کا ایک فٹ کنارا پکڑا جہنے کا یہ حصہ میرا نہیں بھائی میرا کیسے ابھی ہم نے تقسیم کی ہے نہیں اور ہر حصے کے ہر ہر جز کے اندر جیسے آپ شریک ہیں اسی طرح میں بھی شریک ہوں تو ہر جز میں دونوں کا حصہ ہے تو یہ چیز جو ہے یہ غیر منقسم ہے تو اب اس میں میرا حصہ ہے یا میرا حصہ نہیں ہے میرا حصہ ہے لیکن الگ ہے یا پھیلا ہوا ہے اس کے اندر پوری زمین میں میرا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے اور زید کا حصہ بھی پھیلا ہوا ہر ہر جز میں پھیلا ہوا ہے دونوں کا حصہ تو رہن کے طور پر یہ زمین میں آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کا حصہ الگ نہیں ہے تقسیم شدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا حصہ تو شایا ہے پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں تو آپ مرتہین اس پر پوری طرح قبضہ کر سکتا ہے آپ کا حصہ الگ ہی نہیں ہے بھائی کیسے وہ بیچارہ قبضہ کرے گا اس پر حالانکہ رہن کے اندر تو کیا ضروری تھا کہ مرتہین اس چیز پر قبضہ کر لے اب یہاں تو زید کا بھی حصہ ہے سورج سب کو سمجھ میں آ تو یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا جب چیز دو چیزوں دو آدمیوں میں مشترک ہو اور اس کو آپ ایک آدمی اس میں سے رہن رکھوانا چاہے تو اس کو رہن رکھوانا صحیح نہیں یا اسی طرح دیکھو ایک غلام ہے میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے ہم دونوں نے پیسے ملا کر اس غلام کو خریدا ہے آدھا غلام اس کا آدھا غلام میرا ہے ایک ہفتہ وہ زید کے گھر پر کام کرتا ہے اور ایک ہفتہ میرے گھر کام کرتا ہے تقسیم ہم نے باریاں مقرر کی ہیں بھائی تو یہ غلام کس کے درمیان مشترک ہوا میرے اور زید تو اب میں رہن کے طور پر اس غلام کو رہن نہیں رکھوا سکتا بھائی کیوں کیونکہ آدھا تو کس کا ہے دیت. تو میں صرف اپنا حصہ راہ رکھوا رہا ہوں اور صرف میرے حصے پر آدھے غلام کے اوپر مرتح قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ نصف حصہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے کوئی الگ تقسیم کیا ہوا مم. نہیں کہ ادھر سے ادھر تک غلام آپ کا اور ادھر سے ادھر تک غلام میرا ایسا نہیں بلکہ ہر ایک دونوں کا حصہ کیا ہے پورے غلام کے اندر پھیلا ہوا ہے تو لہذا رہن کا محفوظ ہونا ضروری یعنی تقسیم شدہ ہونا ضروری یعنی شاع نہ ہو پھیلا ہوا اس میں حصہ نہ ہو پھیلا ہوا نہ ہو الگ ہو الگ ہو مفرب مفرف یعنی فارغ کیا گیا ہو فارغ کیا گیا ہو مرتہن کے حق کے راہم راہم کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو راہین کے حق کے ساتھ مشغول ہے بھائی دیکھو دوسری زمین فرض کرو دوسری یہ زمین آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی یہ زمین میری ہے صرف لیکن اس میں میں نے فصل کاشت کی ہوئی ہے فصل کھڑی ہے اس میں تیار ہونے والی ہے میں نے آپ سے کچھ قرضہ لیا آپ نے مجھے کہا اپنی کوئی چیز میرے پاس گروی رکھواؤ میں نے کہا بھائی یہ زمین میں آپ کے پاس گروی رکھواتا ہوں لیکن فصل نہیں ہے گروی صرف کیا زمین گروی رکھوا رہا ہوں زمین گروی رکھوا رہا ہوں کہتے ہیں نہیں مولانا یہ صحیح نہیں ہے بھائی کیوں نہیں صحیح وجہ یہ کہ جو چیز میں گروی رکھوا رہا ہوں وہ میرے حق کے ساتھ مشغول ہے میری چیز اس کے اندر موجود ہے فصل میری موجود ہے یا نہیں یا تو فصل سمیت رکھواؤں تو یہ کہتے بھائی جب فصل میری ہے اور زمین گروی رکھوا رہا ہوں تو وہ پوری طرح قبضہ کر سکتا ہے نہیں بھائی پورا قبضہ ہی نہیں ہے اس کا تو دیکھو یہاں پر یہ جو مرہون ہے یہ کے حق کے ساتھ مشغول ہے راہیم کے حق کس کے حق کے ساتھ مشغول ہے حالانکہ راہی کے حق کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے چیز کو فارغ کر کے اس کو قبضہ پورا دینا ہے اور یہاں وہ پورا قبضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فصل میری ہے اس کے اندر یا دوسری صورت بنائے بھائی دوسری صورت میں آپ کے پاس اپنے درخت رہن رکھواتا ہوں بطور رہن کے بھائی یہ درخت بطور رہن کے ہیں لیکن ان درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں پھل نہیں رہن درخت صرف رہن ہیں آپ کے پاس بھائی تو یہ دیکھا یہ درخت مفرخ ہیں یا راہیم کے حق کے ساتھ مشغول ہیں اس وقت راہیم <تصفح> کے حق کے ساتھ مشغول ہیں مفرغ فارغ کی ہوئے نہیں بس تو لہذا یہ صحیح نہیں رہن رکھوانا تیسری صورت تیسری صورت میں آپ کے پاس اپنا ایک گھر گروی رکھواتا ہوں ضمانت کے طور پر لیکن اس گھر کے اندر میرا سارا سامان بھی پڑا ہوا ہے تو اب آپ بتائیے مولانا میں نے سامان سمیت گھر گروی رکھوایا ہے یا صرف گھر گروی رکھوایا ہے صرف گھر اور یہ گھر مفرغ ہے یا میرے حق کے ساتھ میرے سامان کے ساتھ مشغول ہے سامان کے ساتھ مشغول ہے تو قبضہ وہ پورا کر سکتا ہے نہیں بھائی پورا قبضہ اس کا نہیں آئے گا بھائی سامان تو میرا ہے لہذا یہ مفرغ نہ ہوا تو اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں ممیز ممیز کا معنی جدا ہو جدا جدا کیا ہوا جدا کیا ہوا جدا کیا ہوا ہو بھائی وہ رہن جدا کیا ہوا ہو یعنی راہین کی حق کے ساتھ متصل نہیں ہونا چاہیے پیدائشی پیدائشی اقتصال نہیں ہونا چاہیے پیدائشی اقتصاد نہیں ہونا چاہیے راہیم کی چیز کے ساتھ وہی صورت بناؤ بھائی میں نے زمین گروی رکھ میں زمین گروی رکھوانا چاہتا تھا لیکن فصل گروی نہیں رکھوانا چاہتا تھا اس صورت میں کیا تھا راہن رکھوانا صحیح نہیں اس کا حک کر دو میں فصل گروی رکھواتا ہوں زمین گروی نہیں رکھواتا فصل زمین میں تیار کھڑی ہے بھائی وہ کہتا ہے کوئی چیز گروی رکھواؤ میں کہتا ہوں یہ فصل کیا کرتا ہوں میں آپ کے پاس گروی رکھواتا ہوں لیکن زمین نہیں بھائی صرف کیا گروی رکھوا رہا ہوں فصل اب آپ بتائیے اس فصل کا زمین سے جو تعلق ہے وہ پیدائشی ہے یا ویسے ہی ہے بھائی پیدائشی ہے فصل اسی میں پیدا ہوئی ہے اسی میں بڑی ہے تو لہذا یہ جدا کر کے دینا ضروری ہے جدا کریں تو پھر رہن رکھوا سکتے ہیں اگر جدا نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا ممیز نہیں ہے ممیز نہیں ہے جب ممیز نہیں پیدائشی اتفال ہے دونوں کے درمیان تو پھر دونوں کو تو رہن رکھوا سکتے ہو دونوں میں سے ایک چیز کو رہن نہیں رکھوا سکتے اسی اسی طرح اسی طرح درختوں پر پھل لگے تھے تو بھائی میں صرف درخت رکھواتا ہوں اور پھل نہیں رکھواتا تو کیا صورت بنی تھی ہاں وہ مفر نہیں تھا لہٰذا صرف درختوں کا رہن رکھوانا پھلوں کے بغیر یہ صحیح اب اس کا عقت کرو میں صرف پھل رکھوانا چاہتا ہوں درخت نہیں رکھوانا چاہتا گروی اب آپ بتائیے پھلوں کا درخت سے تعلق پیدائشی ہے یا ویسے ہی ہے بھائی پیدائشی ہے پھل وہیں پر اگے ہیں بڑے ہیں تو آپ بتائیے یہ پھل ممیز ہیں الگ کیے ہوئے ہیں نہیں سال پیدائشی موجود ہے ان کا الگ کرنا ضروری پھر رہن صحیح ہے الگ نہیں کرو گے تو صرف پھلوں کو رہن رکھوانا صحیح نہیں سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی تو محوزن محوزن کہہ کر کس کے ذریعے کس نے احتراج کیا جی وہ اس چیز کے ساتھ جس میں حصہ پھیلا ہوا ہو الگ نہ ہو اچھا مفرخ کہہ کر کس سے احتراز کیا جو راہین کے حق کے ساتھ مشغول ہو اور ممیز کے ذریعے کس چیز سے احتراز کیا جو راہین کی چیز کے ساتھ متصل ہو اور اتصال بھی کون سا ہو پیدائشی ہو معلوم ہوا میرے پاس گھر میں سامان پڑا ہے میں نے آپ سے کہا بھائی وہ سامان جو میری جگہ کے اندر پڑا ہے میرے گھر میں یا میری زمین میں پڑا ہوا ہے وہ میں آپ کے پاس کیا کرتا ہوں گروی رکھواتا ہوں اب دیکھو اس سامان کا اس جگہ کے ساتھ اتفال ہے سامان اس جگہ میں پڑا یا نہیں پڑا میری زمین میں پڑا ہے تو اتفال ہے لیکن یہ اتفال پیدائشی ہے یا ویسے ہی بھائی پڑوسی ملے ہوئے ہیں بس ہوئے تو پیدائشی اتفال نہیں لہذا اس سامان کو رہن رکھوانا صحیح ہے بھائی صحیح ہے اس پر وہ آرام سے قبضہ کر لے گا بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ کہ نہیں آئی بھائی تو کہتے ہیں فیضا قب اضل مرتحین جب قبضہ کر لے مرتحین رہن پر محفوظ اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہو محفوظ ہو یعنی مشاع نہ ہو مفر اس حال میں کہ مفر ہو یعنی مشغول نہ ہو میزن اس حال میں کہ الگ کیا ہوا ہو متصل نہ ہو تم العقد فی تو اس کے اندر عقد کیا ہوگا تام ہو جائے گا عقد پورا ہو جائے گا میں نے کیا بتلایا تھا صرف ایجاب و قبول سے عقد لازم نہیں ہوتا بلکہ کس سے قبضے سے لازم ہوتا ہے تو لہٰذا قبضہ جب کر لے گا تو عقد پورا ہو جائے گا وہ لم یک بیس اور جب تک اس نے قبضہ نہیں کیا اس رحن پر فراہین بالخیار تو رہن رکھوانے والے کو اختیار ہے ان شاء اللہ چاہے تو ان شاء الجاحنی اور چاہے لے یہ جو عنیر رہن یہ رہن آیا نا یہ بمان آقد کے ہے چاہے تو اس آقد سے کیا کر لے بھائی پہلے آیا چاہے تو جب تک اس نے رہن پر قبضہ نہیں کیا تو چاہے تو رہن اس کے حوالے کر دے اور چاہے تو رہن سے کیا کر لے رجوع کر لے بھائی حوالے کرے رہن یہاں رہن کا کون سا مانا ہے رہن بے اقد حوالے کرے گا یا وہ مرحون چیز حوالے کرے گا مرہون چیز حوالے کرے گا تو پہلے میں نے کہا حوالے کر دے رہن کو اس رہن سے کیا مراد ہے مرہون اور پھر کہا اگر چاہے تو رجوع کر لے رہن سے یہ رہن سے کیا مراد ہے آقد رہن کے عقد سے رجوع کر لے چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام